بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے گہان سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی والقمر اذا چلا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے ان دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اول اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے وما منا اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا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 کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا وقد من اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا سمود قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا اذن بعث جب ان میں سے ایک نہایت بد بخت اٹھا